یہ پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے من من يهد إلاه فلا مذل له ومن يزدله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد النبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خدا للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشہر فليسم ومن كان مریضا اولا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر انی قریب تمام قسم کی تعریفات واہد شریف خال کے کائنات مال کے ارض و سما کے لیے ہو اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولا علیہ و صاحب و وبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطحرہ رب العزت نے جنہیں دکھی انسانیت کی شفا یابی کے لیے محوس کیا اور جن کو رب کائنات نے ایسے کلام پاک سے سرفراز کیا کہ جس نے روح کائنات کو بدل ڈالا اور جس کے ذریعے بیمار اپنی بیماریوں سے شفا پانے لگے جس کے ذریعے مردے زندہ ہونے لگے جس کے ذریعے فقیر مفلس و قلاش کلاش توانا غنی امیر اور کائنات کے سلطان و امیر بن گئے وہ کلام پاک جو بگڑی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے اتارا گیا اور جس کے ذریعے رب کائنات نے ظلمتوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو تاریخیوں کی تیرہ تار وادیوں سے نکالا اور ہدایت کے نور اور روشنی سے انہیں ہمکنار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کی برکت سے محسن انسانیت کے لقب سے سرفراز ہوئے کہ آپ نے بنی آدم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ساری کائنات کے تمام انسان مل کر اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہے تو وہ ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ آپ آئے لوگ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے نہ انہیں راستے کی کوئی خبر تھی نہ انہیں منزل کا کچھ علم تھا کائنات کے امام نے دنیا والوں کی مصیبتیں برداشت کی لوگوں سے پتھر کھائے لوگوں کی گالیوں کو سنا راستے میں کانٹوں کا بچھایا جانا گوارا کیا اپنے اوپر پورا و کرکٹ کے ڈھیر پھنکوائے لیکن آدم کی اولاد کو ایک ایسے راستے پر گامزن کر کے چھوڑا کہ جو راستہ سیدھا اللہ کی رحمتوں اللہ کے انعامات اللہ کی مہربانیوں اور اللہ کے فضل و کرم کی طرف جاتا ہے دنیا میں کوئی دوسرا شخص اس بات کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اس نے دوسروں کے لیے اتنی تکلیف برداشت کی ہو جتنی میرے آقا حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برباد آپ نے دنیا میں آپ نے دنیا میں وہ اسوا اور نمونہ چھوڑا ساری دنیا مل کر جس کے مقابل کوئی دوسرا اسوا اور نمونہ پیش نہ کر سکے لوگ اپنے لیے تکلیف کو اٹھا لیتے ہیں اپنے لیے مشقت برداشت کر لیتے ہیں اپنے لیے مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں اپنے لیے اذیتوں کا نشانہ بن جاتے ہیں لیکن کائنات میں کوئی دوسرے کے لیے معمولی سی تکلیف کرنا بھی گوارا نہیں کرتا لیکن کائنات کے امام تاجدار بتہ اور مدینے کے شہنشاہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوا یہ نمونہ یہ اعجاز کہ آپ نے اپنے لیے ساری زندگی رسی بھر نہ کوئی چیز طلب کی نہ معمولی سے دکھ کا نشانہ بنے ساری تکلیفات اس لیے اٹھائی کہ آدم کی اولاد اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے اور رب کی جنت میں داخل ہو جائے کوئی ذاتی خواہش نہ لوگ جب ستاتے اذیت پہنچاتے آپ ان کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاتے مسائب برداشت کرتے لوگ سمجھتے کہ اب یتیم مکہ گھبرا گئے ہوں گے کہتے تمہیں کیا پڑی ہے کہ لوگوں کے لیے اس قدر تکالیف اور مشقتیں برداشت کرتے ہو چھوڑو تمہیں کیا چاہیے تم کس بات کے طلبگار ہو میرے آقا ارشاد فرماتے لا ملح اجرا ان الا سالوں کو لوگوں میں تم سے کوئی چیز اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا میں تو آیا ہوں اس لیے کہ تمہیں کچھ عطا کروں تمہاری بگڑی کو بنانے کے لیے تمہارے الجھے ہوئے حالات کو सुधारने کے لیے میں تو صرف اس لیے آیا کہ تم جو مصاحب کا شکار ہو تمہیں مصاحب سے چھٹکارا دلاؤ رشتے دار کہتے कहते کہتے عزیز کہتے آپ کو لوگوں سے کیا غرض ہے لوگوں کو چھوڑے آپ اپنا خیال کریں شہنشاہ کائنات فرماتے کہ میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے عذاب میں مبتلا دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتا میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ لوگ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے میں میں مبتلا ہوں مشکلات سے دو چار ہو اپنا مشکلات میں پڑھنا گوارہ کر سکتا ہوں لیکن اپنی بنی نو انسان کا مشکلات میں پڑھنا گوارہ نہیں کر سکتا اور پھر مشکلات میں مبتلا لو مصیبتوں میں گرفتار انسان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے آپ کے دست حق پرست پر اسلام اور ایمان کو قبول کرتے پھر آپ سے کہتے اللہ کے حبیب آخرت کی مشکلات تو یقیناً آسان ہو جائیں گی لیکن دنیا کے دکھوں کا کیا وہ دعویٰ کہ انہوں نے اسی طرح احاطہ کیے ہوئے جس طرح پہلے انہوں نے گھیر رکھا تھا کائنات کے امام ارساد فرماتے ہیں لوگوں جب آخرت کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل گیا دنیا کے مصائب سے نجات پانے کا طریقہ بھی میں بتلا دیتا ہوں سوال کرتے اللہ کے حبیب دنیاوی مذاہب سے چھٹکارا پانے کا طریقہ کیا ہے آپ ارشاد فرماتے کہ جب مصائب میں گھر جاؤ جب آفات میں مبتلا ہو جاؤ جب تلخیاں تمہارا مقدر بن جائیں جب دکھوں اور دردوں کا تم شکار ہو جاؤ جب مظالم کے تم پہ پہاڑ ٹوٹ پڑے جب دنیا کے سارے آسرے ٹوٹ جائیں جب دنیا کے سارے سہارے کھن جائیں آؤ اس ذات واحد کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دو اور اس کو کہو وائنس کے رب دنیا میں اب تیرے سوا کوئی آسرا اور سہارا باقی نہیں رہا مسائب مظالم دکھ و آلام نے لاچار کر دیا اور ایسے عالم میں آئے تو تیری بارگاہ میں آئے وہ ہمیں مسائب ہو آلام سے چھٹکارا تھا فرما امام کائنات سے بندوں نے پوچھا رب کے آخری نبی اس سے کیا ہوگا آپ نے فرمایا ابھی تمہارے ہاتھ نیچے نہیں گریں گے کہ اللہ تمہارا سہارا بن جائے گا اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا فرمایا پھر رب جس کا سہارا بن جائے کائنات کا کوئی شخص اسے دکھوں میں مبتلا کر سکتا نہیں ہے رب جس کو مصائب سے رہائی کا ارادہ فرما لے دنیا کی کوئی طاقت اسے ازیتوں میں گرفتار کر سکتی اللہ کیا ایسا ہو جائے گا کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا دشمنی پر کمر بستہ ہو جائے اور ہم تیری بارگاہ میں چلے آئے اور ہمیں دشمنوں کے وار سے بھی محفوظ کرے اغیار کے مسائب و علام سے بھی بچائے گناہوں کی پاداش میں جو دکھ دردائیں ان سے بھی محفوظ ہو جائیں رب نے اس کا جواب اپنے ذمے لے لیا کہا میرے محبوب تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں میں جواب دیتا ہوں سال کا عبادی امی تریف اجیب و دعوت ادا میرے محبوب ان کو کہو مجھ کو پکارو میں یقیناً تمہاری پکار کو پورا کروں گا اللہ کے حبیب اس کو کیسے پکارے ہم فرش کی پستیوں میں گرے ہوئے وہ عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہمارے اور درمیان اور اس کے درمیان فاصلے ہم اس کو کس طرح بلائیں ہم اس کو کس طرح پکاریں ہم اس کو کس طرح آواز دیں ایک آدمی آیا اس نے کہا کائنات کے امام میں زمین کی پستیوں میں وہ عرش کی بلندیوں پہ میں گناہوں سے لڑڑا ہوا اور پاکیزگی اس کا نام میں معاشی سے آلودہ وہ طاہر و متاثر میری زبان نجس میرے ہاتھ فلید میرا جسم ناپاک اس زبان سے ان ہاتھوں کے ساتھ اس جسم سے اس بات کو آواز کیسے دوں میرے آکا نے رشاط فرمایا تمہارے رب نے کہا دس سال کا باوی انی بینی قریب زمین کی پستیوں میں گرے ہوئے انسانوں کو کہو ارش کی بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے کو پکارنے والے سن لو تمہاری زبان سے آواز نکلتی ہے ابھی وہ تمہارے لبوں کو نہیں چھوڑتی کہ عرش والا اس کو قبول کر لیتا ہے تم سدارو رو پڑا لگا اللہ کے حبیب ٹھیک ہے لیکن اپنے بے پارا گناہوں کو کیا کرو گناہ اتنے بے حد و حساب ہے ان پہ نظر ڈالتا ہوں تو شرم آتی ہے کس منہ سے رب کو کہوں کو ان کو معاف کر دے میرے آقا نے رساد فرمایا اللہ کے بندے میرے رب نے تیرا جواب دیا ہے کہا کیا کہا ہے کہا رب کہتا ہے جب کوئی اپنا دامن آلودہ کر کے میرے پاس آ جاتا ہے اور مسکینی اور آجزی سے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے پھر ابھی اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں گراتا کہ میں اس کے دامن کو اس طرح صاف کر دیتا ہوں جس طرح اس دامن پہ کوئی دھبا لگا ہی نہیں ہے کوئی باغ نہیں اللہ کے کی حبیب کیا ایسا ممکن ہے کہ رب لفزشوں سے درگزر کر دے مسائب کو دور کر دے پریشانیوں کو رفع کر دے مسائب سے چھٹکارا دے دے بیماری سے شفا بخش دے بے اولاد کو اولاد عطا کر دے بے روزگار کو روزگار فراہم کر دے بے نوا کو نوا بخش دے بے سہارا کا سہارا بن جائے رسوائیوں میں پڑے ہوئے کی رسوائیوں کو دور کر دے بالکل ممکن ہی نہیں رب نے ایسا کر کے دکھایا کہ سب سے پہلے تمہارا باپ لفزش کا شکار ہوا کہ وہی سے آدمیت کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی کے نام پہ آدمی کو کہا آدم سے آدمی بنا پھولا جنت میں رہنے کا حکم ملا عشرت کی زندگی نصیب ہوئی کہا گیا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو اس درخت کے قریب نہیں جانا شیطان آیا اس نے پہکا دیا برگلا دیا لذش ہو گئی دیش نکالا میرا جو میری جنت کو چھوڑ دو میری نا پرمانی کر کے میری جنت میں رہنے کا حق نہیں رکھتے دنیا میں بھٹکتے پھرے مدتیں بیت گئی زمانے گزر گئے گردشے لہ لو نہار کی آمد اور رفت نے مدتوں کو بسے پش ڈال دیا ایک دن ارفات کے میدان میں بابا اپنی بیوی بی کو مل گیا برسا برس, برس پٹکتے رہنے کے بعد مدتوں کے بعد میدانِ میدان میں ملاقات ہوئی دیکھا اپنی لغزش یاد آ گئی دیکھتی اور کے ہاتھ آسمان والے کے آگے اٹھ گئے ربدان زلمنا انفسنا مترمنا خاصرین اللہ گنا ہم کرتے ہیں مواف کرتا ہے اللہ غلطی ہم سے ہوئی مواف فرما دے قرآن کہا ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرائے اور اب بہت رب نے کہا جا آدم میں نے نہ صرف تیرے گنا کو معاف کیا بلکہ تیرے سر پہ تازہ نبوت بھی رکھ دیا ہے اذا سال عقائدہ و این قریب کوئی اور مانگنے والا عجیب و دعوت اس جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارے میں اس کی پکار کو پورا کرتا ہوں ایک اور آیا بیٹا ڈوب رہا ہے کہاؤ میری کشتی پہ سوار ہو جاؤ ساوی علاج برن یا سینونی منل مار تیری کشتی پہ سوار ہونے کے لیے تیار نہیں پانی کریل آیا ہے گزر جائے کارلا سمن علام رحیم بیٹے رب کے عذاب سے وہی بچتا ہے جو رب کے حکم پر عمل کرتا ہے آ جاؤ نہیں باہر کی چوٹی میرا انتظار کر رہی ہے کا نا من المرقیم پہاڑ کی چوٹی بڑی دور سی ابھی دور تھی ابھی باپ کی گفتگو ختم نہیں ہوئی کہ موج آئی اور بہا کے لے گئی نادان ساڑھے نو سو برس تک رب کی تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال تک رب کے لیے مار کھائی ساڑھے نو سدیاں اللہ کا پیغام سنانے میں گزاری بے اختیار زبان سے بات مکی نادا نو قال رب ان نبنی منہ علی کل الحق اللہ تون نے وعدہ کیا تھا میری اولاد کو بچائے گا ان نبنی من علی اللہ اولاد تو کیا ہے میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا اللہ اکبر سا من نہ انہ ہوا مل سال لاتی آئز و کان تکوں میں ایسی بات کا سوال نہ کرو جس بات کا تجھے علم نہیں تیرا بیٹا تیری اولاد میں سے نہیں نبی کی اولاد وہ ہے جو نبی کے نقشے قدم پہ چلتی ہے مسئلہ سن لو آیا ہے تو یہ بات بھی واضح ہو جائے کہتے ہیں ال رسول ہے اعلی نبی ہے سید زادہ ہے اور سید زادوں کی بات چھوڑو خود سیدے کون ان کی بات سنو کہ کون کے شہنشاہ نے اپنی لخت جگر فاطمہ تو سہرا سب کہو رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یا فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ بہ نیلاً مین اللہ اے محمد کی بیٹی دنیا میں نیکی کر لینا یہ نہ سمجھنا تیرا باپ تجھ کو بچا لے گا اے مالی اے مالی کے من اللہ شاید فاطمہ اگر عمل درست نہ ہوئے تو محمد بھی تجھے نہیں بچا سکے گا سب کہو صلی اللہ ہو سیدوں کی بات کرتے ہیں اور سید کامین نے اپنی ٹھوکری کو کہا اور میرے بھائیو رمضان کی برکتیں تمہیں مسجد میں لے آئی ہیں سن لو رب کی قسم ہے جمع الوداع کی ادائیگی تمہاری بخشش کے لیے کافی اگر جمع الوداع کی ادائیگی بخشش کے لیے کافی ہوتی تو سید کون رسول سقلین صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیروں میں اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا لمبے سجدے نہ کرتے کہ آپ کے پاؤں میں برم پڑ جایا کرتا ہو اگر ایک جمعے کی ادائیگی سے بخشش ہو جاتی کائنات کا شہنشاہ ساری رات رب کی بارگاہ میں اس طرح نہ رویا کرتا کہ ام المن کہتی اس طرح آواز آتی جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے سن لو کوئی صاحب زیادہ ہو آج کہتے ہیں صاحب زیادہ ہے سید زیادہ آج تو سید زادے اور صاحب زادے وہ ہیں جن کو اپنے نام و نصب کا کوئی علم نہیں پتہ نہیں ان کا شجرہ نصب کہاں تک پہنچے یہاں وہ صاحبزادہ ہے جو براہ راست نبی کا اپنا بیٹا نبی کا پرزن بیٹو نبی کا بیٹا نبی کا پرزن سامنے ڈوب رہا رب نے کہا اول سمندہ تیری اولاد یہ نہیں جو تیرے گھر پیدا ہوئی تیری اولاد وہ ہے جس نے تیری دائی دی ہوئی دعوت کو قبول کیا ہے یاد رکھو تیری اولاد کون سی جس نے تیری دی ہوئی دعوت کو قبول امن او لئی سمندا ناراض ہوا رب کہا لسل مالئی سلکہ بہلی انی آئزوں کا انتقنا میں جاہلی آئندہ ایسا سوال کیا تو منصب نبوت اور اسالت بھی چھیل لوں گا ناراض اے پھر کائنات کے امام نے کہا کہ بندے کا آخری ہتھیار کیا ہے دعا بندے کا آخری ہتھیار کیا ہے دعا نو نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلا دی رب انی بک پتا تو وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں سے معافی مل سکے اللہ معاف کر دے قرآن بس تجب نہ رہو جہ رہا ادھر نو کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ادھر ہم نے اسے معاف فرما دیا ایک اور ہے بڑھاپا بیوی بی بوڑھی گھر بچے کی آواز سے خالی نبوت رسالت رب کی یاری سب کچھ موجود لیکن گھر میں بیٹا موجود آپ دعا کے لیے اٹھے رب ربلی من ہی اللہ ابراہیم کا گھر بچے کی رونق سے کھالی ربا ٹوچا ہے تو, تو بڑھاپے میں بھی بچہ آتا کر دے کیا سب بستا جب نالا ہم نے رب حصول ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرا ہے سب شرنا ہو بے غلام حلیم اس نے کہا اللہ نیک بچہ دینا ہم نے کہا تجھ کو بچہ وہ دیا جو نیکوں کا امام بننے والا ہے ہم نے تجھ کو اسماعیل ادا کی دوسری بیوی چھوٹی کے گھر بچہ ہوا بڑی کہنے لگی اللہ اگر تاجرہ کو دے سکتا ہے تو سارا کو بھی تو عطا کر سکتا ہے اے قرآن وَمِن اسحاق ہم نے کہا سارا اس سے مانگا جس سے مانگنے والا کبھی ناکام واپس نہیں آتا ہوں اس کہا ہم نے اسے بچے کی خوشخبری دی نام بھی رکھ دیا کہا ہم نے اس کا نام بھی اس رکھ دیا اور کیا اسحاق یاقوب ہم نے کہا لوگوں کو بچے کی خوشخبری ملے تجھ کو پوتے کی بھی خوشخبری ادا کر دیو بیٹا بھی آپ پوتا بھی کر نبوت پہ بھی کہ اسماعیل نبی اسحاق نبی یعقوب اور پھر یعقوب کا بیٹا یوسف ہم نے ادا کیا مانگو و دعوت ہو جی لی اور مجھ کو مانگ کے مجھ سے دیکھو تو یعقوب ہم نے کہا لوگوں کو بچے کی خوشخبری ملے تجھ کو پوتے کی بھی خوشخبری عطا کر دیو بیٹا